اس کے بعد ہم کہتے ہیں وہ نشغرو کا و نا نقف کا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہم ان ناشکرے لوگوں میں سے نہیں شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے شکر کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اپنے اوپر جو اس کے اوپر اللہ تعالی کے انعامات ہیں جو اس پہ اللہ کی نعمتیں ہیں اس کو اپنا حق نہیں سمجھتا یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرا حق ہے یہ میں نے اگر حاصل کیا ہے تو یا میرا حق ہے یا یہ میرے دست و بازو کی, کی کمائیاں یا میں نے کوئی اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر اس کو حاصل کیا ہے بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو کچھ عطا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر کسی استحقاق کے عطا ہوئے اس پر وہ کلم شکر بجار آتا ہے اس پر وہ شکر گزاری کی کیفیت اسے پیدا ہوتی ہے کہ اللہ میں تو اس کا مستحق نہیں میں تو اس کا استحقاق نہیں رکھتا تھا ڈیزرو نہیں کرتا تھا اس کو پھر بھی آپ نے عطا کیا پوری زندگی آپ کی آپ کی بخششوں کے اندر ڈوبی بھی میری گزری نہیں ناشکری کا مطلب کیا ہے مناسب نہیں سمجھی اس کا واویلا کرنا اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر کلمات شکریہ زبان سے نکالنا اور یہ سمجھنا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا جو کچھ اللہ پاک نے دیا ہے اس کا وہ شکر ادا نہ کرے اور جو اللہ نے اس کے لیے مناسب نہیں سمجھا ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ جلّہ شاہ ہمیں جو کچھ نہیں دیتے وہ اس کو ہمارے لیے مناسب نہیں سمجھ وہ ہمارے لیے مصلحت کے خلاف ہوتا وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتا اور اگر وہ ہمیں ملے مل جاتا تو وہ ہمارے لیے خیر کا باعث نہ ہوتا اللہ پاک انسان کے لیے جو فیصلے فرماتے ہیں وہ خیر کے فیصلے ہوتے ہیں اسی حالت پر جب انسان راضی ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ اللہ جل شاہ نے کیا ہے وہ میرے لیے بہترین فیصلہ کیا ہے اسی کو شکر گزاری کی نشق رکا و لا نک فر نخ لاؤ نت رک میں یہ بڑا عجیب جملہ نت رخ میں یف جرک یف کا مطلب ہوتا ہے فجور اس کو کہتے ہیں اس گناہ کو کہ جو آدمی اپنی شرم اور اپنی حیا اور اپنا با اتار کر اعلان اللہ تعالیٰ کا باغی ہو جاتا گناہوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ گناہ ہوتے ہیں جو انسان سے استراری طور پر یعنی نہ چاہتے ہوئے اس کی ایک بشری کمزوری کی وجہ سے اپنے ضبط نفس کی کمی کی وجہ سے انسان سے گناہ صادر ہو جاتا ہے جس پر وہ بعد میں شرمسار بھی ہوتا ہے اور بڑا پچھراتا بھی ہے۔ ایک وہ گناہ ہے جو انسان ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے الل اعلان کرتا ہے اور اللہ معاف کرے بعضوں کے اندر اس پر فخر بھی کرتا ہے اس کی وکالت بھی کرتا ہے اس کو جسٹیفائی بھی کرتا ہے اور ایک آخری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس کی دعوت بھی دیتا ہے لوگوں کو بھی اس کی طرف بلاتا ہے اس گناہوں کے ساتھ اس رشتے کے رکھنے والے کو کہتے ہیں فاجب اور اس عمل کو کہتے ہیں فجور تو یہاں ہم دعا فروت کے اندر اللہ پاک سے یہ کہتے ہیں کہ وہ نخ نخ عربی میں خلا کہتے ہیں اتار دے دیں اگر حلق میں کوئی چیز باندھی اس کو اتار دے اس کو خلا ہیں اور ترق کہتے ہیں نک رکو ترک کہتے ہیں چھوڑ دے دے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ پاک سے کہ یا اللہ جن لوگوں نے گناہوں کو اپنا وتیرا بنا لیا ہے اور الل اعلان گناہ کرتے ہیں اور تیرے ساتھ کسی شرم اور بات کے بغیر گناہ کرتے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں نتر کو ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور نخناؤں ہم نے گویا کہ ان کے ساتھ کسی ان کے اس حالت کے اندر اس اعلان کے اندر گناہوں کی اس تبلیغ اور ترویج کے اندر یا اللہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہم ان سے پیچھے ہٹ جائیں ہم ان کو ان کے یعنی ایک، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم ان سے کوئی رشتہ رکھتے ہیں تو صرف دعوت کا رشتہ رکھتے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھتے ہیں تو صرف ان کو اس گناہوں سے نکالنے کے اضطراب اور بے چینی کا تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ ان چیزوں کے اندر شریک ہونے کا تعلق نہیں رکھتے ہمارا ان کے ساتھ تعلق کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ یا اللہ ہم ان سے ان کی اس حالت کے اوپر راضی ہیں یا خوش ہیں اگر ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو وہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ ہم اس کوشش کے اندر ہیں کہ ان کو گناہوں کی اس دنزل سے باہر نکال سکیں ان کو اللہ کی نافرمانی سے نکال سکیں اس کو کہتے ہیں اس کا یہ مطلب بنتا ہے وہ نخلا اُن نت رکوں کو ہم یف پڑھتے ہیں نا کہ جس نے آپ کے ساتھ یہ بے وفائی کر رکھی ہے یا یہ ڈھٹائی کے رکھی ہے یہ بے شرمی کر رکھی ہے کھل کھلا اللہ وہ گناہوں کا جھنڈا لے کر کھڑا ہو گیا تو اللہ ہم اس کے ساتھ شریک نہیں اس لیے یہ کتنی کتنا اہم ترین عہد ہے جو ہم اللہ کے ساتھ روز کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں اللہ کا نعبد اگلی بار اسی دعائے کا ترجمہ بتا رہا ہوں اللہ کا ناب یا اللہ عبادت ہم صرف تیری کرتے ہیں عربیت کے اندر یہ جملہ جو ہے کا نا ابدو اللہ نہ ابود اکا بھی ہو سکتا تھا تب بھی ٹھیک ہوتا اگر ایسا ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے لیکن پھر اس میں کس لفظ کی کمی رہ جاتی ہی ایک ہم تیری عبادت کرتے ہم تیری ہی عبادت کرتے اس میں فرق ہے یا نہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو ایک شک پیدا ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کی کرتے ہو ساتھ کسی اور کی بھی کرتے ہو جیسے مشرقی نے مکہ کرتے تھے ان مشرقی نے مکہ نے اللہ کی عبادت سے انکار تو نہیں کیا تھا وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ لات بھی ہے ملات بھی ہے اعضا بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے اللہ کے کچھ کام اس کے حوالے ہیں کچھ اس کے حوالے ہیں کچھ اس کے حوالے ہیں مشرقی مکہ تو یہی کہتے تھے اللہ کا نام بھی لیتے تھے تو ہم جو اللہ پاک نے ہمارے لیے ای کا کو پیچھے لا کر کہا اللہ میں ای آبدھ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں تیرے علاوہ زمین و آسمان پر بخر و بر پہ فرش و ارش کے اوپر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کو جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اسی لیے عبادت کے اندر اگر کسی انسان نے الوحیت کے اندر ربوبیت کے اندر عبادت کے اندر کسی کو شریک کر دیا ذات میں یا صفات کے اندر بغیر کسی تاخیر کے وہ اسلام سے باہر نکل اور یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کے اندر یعنی وہ اکبر کوئی معافی نہیں بڑا ظلم کرتے ہیں وہ لوگ جو اس کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو قیامت مطلب پتا چلے گا کہ اللہ پاک کسی کے ساتھ کیا معاملہ فرما اللہ پاک اتنا واضح اور دو اعلان کر چکے قرآن پاک وہ اس کے علاوہ بندونی اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ کہا اللہ نے کہا کہ شرک نہ ہو اللہ کے ساتھ باقی گناہوں کے بارے میں پھر ہماری مرضی ہے تو اللہ پاک نے تو اپنا تعارم پیارا اللہ نے کہا کہ شرک کے علاوہ ہماری مرضی ہے یہ نہیں کہا کہ شرک کے ساتھ ہماری مرضی ہے. اب آج ہمارے یہ لبرل لوگ کیا کہتے ہیں کہ شرک بھی اللہ کی مرضی یہ ہم نہیں کہتے کہ اللہ کے لیکن اللہ نے اپنی مرضی بتا دی ہے قرآن پاک میں کہ شرک کے اندر ہم نہیں یہ معاف نہیں کریں گے کسی بھی صورت کے اس کے علاوہ اس پہ ہماری مرضی و قیامت کے فیصل... دن جب عدالت لگے گی اللہ پاک کی اس دن پتہ چلے گا کہ اللہ جل شاہ کس گناہ کے بارے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں اس لیے ہم اللہ جل کہتے ہیں کہ اللہ آ کر آب ہو اللہ عبادت صرف تیری کرتے ہیں تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے تیرے علاوہ ہم کسی کی چوکھٹ کے اوپر سجدہ ریز نہیں ہوتے تیرے علاوہ ہم کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں تیرے علاوہ ہم کسی کو رکو اور سجدہ نہیں کرتے صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں